الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستفره ونعوذ باللہ من شروع انتسنا ومن سیئیات واناتنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يبدل فلا حادی اللہ نشاهد أن لا إله إلا الله بحده لا شريك لا نشاهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين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 لمب اور سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا مدن ہے اور سارا قرآن اس ایک چھوٹی سی سورہ کا اس کی تفصیل ہے اور اس کی شرح ہے اس لیے سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں ام القرآن یہ پورے قرآن کی ماں ہے پورے قرآن کا اصل ہے پورے قرآن کا مدن ہے باقی سارا قرآن اس صور کی شرح پھر اس صور فاتحہ میں شروع میں تو اللہ تعالی کی حمد و صلاح ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی تعریف اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے حمد ہلاک اللہ تعالیٰ یہ جواب کیوں دیتے ہیں معلوم تو ہے ہی کہ بندے نے تعریف کی ہے نمازی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے الحمد للہ العالمین کہتا ہے تو نمازی تو خود کہہ رہا ہے اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تنا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر متوجہ ہو کر میری فنگ تنا کر رہا ہے اس وقت دنیا و معافیا سے الگ ہو کر کٹ کر میرے سامنے کھڑا ہو اللہ کو میں تو علم کہنے والا بھی جانتا ہے سننے والا بھی جانتا ہے ان دو کے سوا کوئی تیسرا انسان نہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آبدن آبدی نہ اس کا کو ان سے تعلق ہے نیانے آشق و معشو کرمزیست رامن کا دیرا ہم خبر دیست اللہ تعالیٰ سے لا لگائے ہوئے ادھر متوجہ ہے یہ کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے پھر یہ جواب کیوں ملتا ایسی باتیں سوچنے سے سمجھنے سے تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اللہ تعالی کیوں فرما رہے ہیں کاملانی آبدی میرا بندہ میرے حمد و صنا کر رہا ہے اللہ تعالی کا کوئی قول و فل بلا نف بلا فائدہ نہیں ہو سکتا تو یہاں اللہ تعالی کی طرف سے یہ ارشاد جواب نے خامیہ عبدی اس سے سوائے اس کے اور کچھ مقصد نہیں کہ اپنے بندے کا اکرام بندے کی تشجیع ہے دل جوئی ہے دل جوئی تو میرے سامنے کھڑا ہے میں تجھ سے غافل نہیں ہوں جتنا تو میری تر متوجہ ہے میں اسے ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ تیری تر متوجہ ہوں. یہ بتانا مخصوص اس کے کان سنے یا نہ سنے مگر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہنچایا وہ ہزاروں صداقتیں ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف سب سے زیادہ صادق ہے صادق اس پر ایمان ہے تو اس کے کان نمازی کے کان تو نہیں سنتے اس کا دل سن رہا ہے کہ میرا اللہ اس وقت میری طرف متوجہ ہے مجھ سے مخاطب ہے اور وہ میرا اللہ فرما رہا ہے میرا نیاب اس کے بعد جب نمازی کہتا ہے اور وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی ویسے ہی رحم کرنے والا یہ جملے جب نمازی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے ایسا میرے بندے نے میری سنا کی ہے حمد و صنا میں کچھ امیب فرق بتائے جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہے تو پھر ایک جملے میں یہ فرمانا نہیں آپ دی میرے بندے نے میری حمد کی ہے دوسرے میں یہ فرمانا کہ میرے بندے نے میری تنا کی ہے یہ دو جملے الگ الگ کیوں وہ بھی اپنے بندے کا اکرام ظاہر کرنے کے لیے آپ جب کسی کو خطاب کرتے ہیں کسی بڑے کو جب خط وغیرہ لکھتے ہیں اس میں خطابات لکھتے ہیں تو ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں مکرم و محترم مکرمی محترمی محرمی تو تینوں کے معنی تو ایک ہی ہیں ایک ہی معنی کرمی کے معنی بھی وہی میرے لیے قابل تعظیم کے واجب و تعظیم محتارمی کے معنی بھی وہی معظمی کے معنی بھی وہی یا کہتے ہیں مخدومی و متا میرے مخدوم کہ میں خادم ہوں میرے مطاع یعنی میں طاعت بدار ہوں دونوں کے مطلب تو ایک ہی ٹھہرا ایک ہی مطلب ہے یا کہتے ہیں کہ ممنون اور شکر گزار ہوں تو وہی معنی ممنون کے وہی شکر گزار کے دونوں کے ایک ہی معنی ایک مطلب کے کئی الفاظ یا کئی جملے بولنے سے مقصد کیا ہوتا ہے مزید تاکید اگر وہی وہی الفاظ دہرا جائیں تاقی تو اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر الفاظ الگ الگ ہوں معانی وہی وہی ہوں تو اس کو کہتے ہیں نشاق طبق اور تفنن تفنن کہتے ہیں اور نشاق طبق کے لیے ایسا کیا جاتا ہے معانی وہی مطلب وہی مفہوم وہی مقصد وہی مگر الفاظ بدل بدل کر لا کر مخاطب کو اپنی تر متوجہ کرنا یہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے بعد تو فرمایا خاندانی آبری دوسروں کے بعد اص والے یا یہ یہ بندے کا اکرام ہو رہا ہے اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار یوں فرما رہے ہیں کہ پہلے جملے کا جو جواب ہے دوسرے جملے کا جواب بھی وہی ہے مگر الفاظ بدلیں گے اظہار محبت کے لیے نماز جب تیسرا جملہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا تھمو گا الہی دوسرے دنوں میں مرنے سے پہلے جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں حارضی مالک اور بھی ہیں دنیا میں عارضی مالک اور بھی ہیں کسی سے کوئی کام چلتا ہے کسی سے کوئی کام نکلتا ہے کسی سے کوئی ضرورت کوئی حاجت ایسی ایک دوسرے سے پیش آتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا میں عارضی املاک بنا کر دے دی ہیں عارضی املاک دراصل تو ہمیشہ کے لیے ہر لمحہ میں ہر زمانے میں ہر چیز کے مالک صرف وہی ہیں صرف وہی مالک ہے مگر دنیا میں پھر بھی یہ چیز میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے رٹ لگی رہتی ہے یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے مگر حساب و کتاب کے دن مالک امی تین اس میں تمام عملا کے غارغا سب ختم ہو جائیں گے کسی کا کچھ نہیں رہے گا کوئی بس نہیں چلے گا جو کچھ بھی ہے جیسے حقیقتا مالک وہی ہے تو اس وقت میں ظاہرا بھی اور کوئی مالک نہیں ہوگا صرف ایک پہلے تو یہ حمد و ثنا کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو جوابات ملتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ ہاں ہم تمہاری حمد و ثنا کو سن رہے ہیں قبول ہے قبول ہے جو کہ قبولیت کی صنعت بولتے ہیں کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو سوچا کریں جیسے سوچیں گے تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوگا محبت بڑھے گی توجہ اور انامت اللہ تعالی کی طرف بڑھے گی سوچا کریں جب کہیں الحمدللہ رب العالمین سوچا کریں میرا اللہ میری اس حمل کو سن رہا ہے اور سن کر جواب بھی دے رہا ہوں کیسے دے رہا نے عابدی ارے اور کچھ ہو یا نہ ہو ان کا آبدی فرما دینا کتنی بڑی بات انسان قربان ہو جائے اللہ تعالی کے اس کتاب سے آبدی میرا من کو فرما رہے ہیں میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ اسی پر بچ جانا چاہیے بج جانا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ کی شان اور کیا یہ بندہ عاجز تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بندہ میرے بندے نے میری حمد اس کے بعد اسی طریقے سے معاملہ چلتا گیا تو ساتھ ساتھ سوچتے جائیں میں نے کہا الحمد رب العالمین اللہ تعالی کی طرف سے جواب مل گیا میں نے کہا الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی طرف سے جواب مل گیا میں نے کہا مالک یوم الدین اللہ کی طرف سے جواب مل گیا یوں متوجہ ہوں جیسے کہ کانوں سے سن رہے ہیں. ایسے متوجہ ہو کر غور کیا کریں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں جیسے کہ میں سن رہا ہوں. اتنی توجہ سے اس کے بعد کا نز نستعین یا اللہ تیری ہم صلاح کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے نہ کریں گے صرف تیری عبادت کرتے ہیں. حکومت ہے تو تیری ہے احکام مانیں گے صرف تیرے مانیں گے تیرے احکام کے مقابلہ میں دنیا بھر کے احکام آ جائیں ہم کسی کا اتباع نہیں کریں تو یہ بظاہر ایک دعویٰ ہے یا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے موحد ہیں موحد تیری عبادت کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے ایک دعویٰ پایا جاتا ہے کہ بہت بڑا دعوی کر دیا ہے آپ اور کسی کی بات نہیں مانیں گے اس دعوی کے ساتھ پھر حجز و انکسار ظاہر کر رہا ہے پندہ کا نستا یا اللہ اس بات میں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اس پر قائم رہنے میں استقامت میں دین میں تسلط اور مضبوطی میں تجھی سے مدد چاہتے تیری مدد ہوگی تو ہم اس پر قائم رہ سکیں گے ورنہ نہیں اس بات پر قائم رہنا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے قائم رہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل بہت مشکل یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری تعبیر ہے کہنے کو تو بہت آسان ہے ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کہتا ہے عبادت ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں اور اللہ ہی کی کریں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے مگر اپنے حالات کا جائزہ لیں کیا اس پر کوئی مسلمان قائم بھی ہے یا ایسی زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں کوئی قائم ہے اپنا اپنا ذرا احتساب کر دیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فٹ میں اس کے مقابلہ میں رشتے دار ہیں معاشرہ برا ہے برا ماحول ہے دوست ہیں اور جانے والے لوگ ہیں یا خود کام ہیں یہ تو ہی بیرونی طاقتیں خود اپنے اندر سے دیکھیں اپنے نفس کے تقاضے شیطان اور نفس کے تقاضے ہیں وہ ایک حکم دیتے ہیں اور اللہ کا حکم ان کے مقابلہ میں دوسرا ہے. تو کیا ایسے وقت میں آپ نفس کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے حلجو کی تعمیل کرتے ہیں یا نفس کا اتباع کرتے ہیں ماحول اور معاشرہ اس کا اتباع کر رہے ہیں یا اللہ کا اتباع کرتے ہیں تو ذرا اپنے حالات کو دیکھ لیجئے گزشتہ جمعہ میں جو بیان ہوا اسی کو دیکھ لیں فی الحال تازہ مثال سامنے اسی کو دیکھ لیں کسی کے مرنے کے بعد اسال ثواب کے طریقے آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے نس کی خواہشات یا دوست اور احباب اور آئز اور اقارف ان کی خاطر کے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ان کی خاطر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں ابھی چند روز پہلے کی بات ہے تو وہ ٹیلی فون پر کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے صاحبزادے نے اعلان کروا دیا کہ تیجا نہیں ہوگا تیجا چالیس میں یہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی مجھے بہت مسرت ہوئی میں نے فون کرنے والے سے یہ کہا کہ ان کے صاحبزادے کو جن کا انتقال ہوا جنہوں نے اعلان کروایا اتنی ہمت سے کام لیا تو میں نے بدھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ کے حکم کے مقابلے میں پورے رشتے داروں کو چھوڑ دیا جوڑے جڑتا رہے کٹے کرتا رہے ایک اللہ سے معاملہ تعلق اللہ سے تعلق قائم اور مضبوط رہے ساری دنیا ناراض رہے راضی رہے جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے اللہ کا تعلق نکل چھوٹنے پائے اتنا بھی میں نے کہا ہی تھا کہ ان کو میری طرف سے مبارک دے دیں تو آگے وہ فون پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ دفن کرنے کے بعد لوگ ان کے گھر پر پہنچ گئے सीधे کر سیدھے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں جب تک کھانا نہیں کھا لیں گے جان نہیں چھوڑیں گے سب وہاں بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے نے ان کو کسی کام میں نہیں لگایا دار صاف کرنے لگا دیں ہے کہ وہیں ان کا قریب میں کارخانہ بھی ہے تو میں نے کہا جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے انتظار میں گیدوں کی طرح گید کہہ لیں گدے کہہ لیں جتنے بیٹھے ہیں سب کو کارخانہ صاف کرنے میں لگا دیتا نا مدد کرو تعاون کرو ہمارے ابا اتنے دونوں سے بیمار تھے کام کاج چھوٹے ہوئے ہیں کارخانے کی صفائی بھی نہیں ہوئی تو کچھ تعاون کرو صاف کرو کارخانہ کارخانہ صاف کرنے کے بعد کھانا جا کر گھروں میں کھائیے جن کے ہاں میت ہو جائے وہ تو آپ لوگ ان کو کھانا کھلائیں بجائے اس کے کہ سارے قبرستان سے جو وہاں سے چھوٹتے ہیں اور سب جمع ہو کر اس کے گھر میں وہاں کھانا کھائیں گے تو میں نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہتے ہیں نہیں وہ تو خاموش ہیں اور جب تک یہ, یہ گد کھانا نہیں کھا لیں گے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور تو میں نے کہا بھائی میری آدھی مبارک واپس لے لو پہلے مبارک دی ہیں سلام بھی کہیں مبارک بھی دیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تیجا نہیں ہوگا تو یہ گھر پر جو جمع ہوئے ہوئے ہیں یہ ان کو کھلانے کی تیاریاں کیوں کر رہے ہیں کچھ نہ کھلانے تم نے بتایا کہ نہیں وہ تو کھا کر کے جائیں گے ویسے نہیں جائیں گے تو یہ کھلا، کھلانے کی تیاری کر رہے ہیں تو آدھی مبارک واپس اسی پر لمبی ہو رہی ہے کتنی بار روزانہ پڑھتے ہیں کتنی بار جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سوچیں کہ ایک نماز میں دو راکتیں ہیں فرض میں تو دو بار فرض کی چار راکتیں چار بار پھر سنتوں میں نبافل میں تو زبان سے تو پڑھ رہے ہیں مگر کیا کسی روز اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی کیا اللہ یہ پوچھے گا نہیں کہ زبان سے تو تو کہتا تھا مگر یہ کہ کبھی تو نے حمل کرنے کا کبھی نہیں سوچا اس لیے اس کے بعد بندے کو یہ تعلیم دی یوں کہا کرو یا نستعین یا اللہ ہم نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا بہت بڑا دعویٰ کیا کیا دعویٰ سارا جہاں نارا وہ پروانا چاہیے مد نظر تو مر دیے جان آنا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اتنا بڑا دعویٰ ہم نے کر دیا اس پر قائم رہنا بہت مشکل لگے گا ادھر تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، میں بھی بہت کہتا رہتا ہوں کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے بہت آسان بہت آسان کئی بار میری زبان سے سنا ہو ہوگا بہت آسان ادھر بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت مشکل بہت مشکل بات یہ ہے کہ جو چلنا چاہے اس کے لیے تو بہت آسان جو چاہتا ہی نہیں غیر سے ڈرتا ہے اللہ کا اللہ کے خوف پر غیر کا خوف اس کے قلب پر غالب اس کے لیے بہت مشکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے اللہ کی محبت غیر کی محبت پر غالب آ جائے اللہ کا خوف تمام دنیا کے خوف پر غالب آ جائے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں بہت آسان بہت آسان بہت آسان یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمارے قلوم میں اپنی ایسی محبت عطا فرما دے جو سب محبتوں پر غالب آتا ہے ایسا خوف عطا فرما دے جو دنیا بھر کے خوفوں پر غالب آتا ہے آگے اور عبادت ہے کیا یہ تو کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے وہ بتائے گا کون کہ میری عبادت کیسے کرو ہر شخص سے اللہ باتیں کرے ایسے تو نہیں ہوگا ہر آدمی کے پاس واہی آیا کرے اللہ تعالیٰ آیا کرے یا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کرے واحد آئے گی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کتاب اللہ اور اللہ تعال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادی احادیث مبارکہ ان کی تشریح کرنے کے لیے کچھ لوگ جانتے راہ راست قرآن کریم کو سمجھنا یا حضور وسلم کے ارشادات کو سمجھنا یہ صحیح نہیں ان کی تعبیر اور تفسیر کچھ لوگ کریں گے ہم نے قرآن نازل فرمایا فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہو رہا ہے ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا کہ میں براہ راست قرآن سمجھ لوں آپ کی تعلیمات سے الگ ہو کر وہ گمراہ ہوگا نہیں سمجھ سکے اس قرآن کی تشریح اس کی تفصیر اس کی تفسیر اس کی تلقین وہ آپ فرمائیں گے جو تفسیر اس کی آپ سمجھائیں گے وہی وہ تفسیر واجب القبول ہوگی اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں بنائی جا سکتی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کریم میں تو اللہ تعالی نے فرمایا والسر قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا تو یہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا آگے پھر تم بھی فرماتے ہیں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ہم نے بہت آسان کر دیا تو ایسے سمجھ لیں قرآن کریم کے مغمون دو قسم کے ہیں ایک وہ جن سے نصیحت حاصل ہو اللہ کی طرف توجہ ہو کچھ بننے کی فکر ہو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو ایک تو وہ مضامین ہیں ایسے مضامین کے لیے پرانے کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا فرمائے نصیحت حاصل کرنے کی کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا تو پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ کے کمالات اللہ کے قدرت کے گریش میں اللہ تعالیٰ کے اقسامات و انعامات ایسے ایسے مضامین وہ تو پاگل سے پاگل بھی اگر وہ اس کا ترجمہ سمجھتا ہوگا پاگل سے پاگل تو اس کے دل پر بھی اثر ہونا چاہیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کسی کے احسانات کمال وہ جب انسان سمجھتا ہے تو قلب پر اثر ہوتا ہے اللہ کے افسانات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات سے متعلق جو مضامین ہیں تو وہ تو جو بھی سنے گا پڑے گا اثر ہونا چاہیے دوسرے مضامین ہیں مسائل کا استنبا جائز ناجائز حلال حرام مسائل شریا اللہ تعالیٰ کے قوانین ان کے بارے میں وہ آیت ہے جو میں نے پہلے بیان کی ذکر علی تو ما الیک ہم نے قرآن نازل کیا ہمارے قوانین ہماری حکومت کے قاعدے ہمارے احکام یہ بندے خود نہیں سمجھ پائیں گے آپ بندوں کو سمجھائیں ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ سمجھائیں اس کے بعد آگے یہ کہ پھر جتنے احکام رہتی دنیا تک وہ آپ اپنی مختصر زندگی میں رہتی دنیا تک کے احکام کیسے بیان کر سکیں گے وہ فرمایا کہ پھر بل اللہ کا آپ کے مفاد کے بعد جو نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے ان کے استمباعت کے لیے سمجھنے کے لیے امت کو آگے سمجھانے اور بنانے کے لیے اللہ کے بندوں کو رہتی دنیا تک اللہ سے ملانے کے لیے تو وہ ایسے مشتین ہم پیدا کریں گے کہ وہ اجتہاد اور اجتمغ سے تفکر اور تدبر سے قرآن سے اور آپ کے ارشاد سے احکام بیان کیا کریں گے فی الحال ہم یہ حاصل یہ نکلا کہ نہ تو اللہ تعالی براہ راستہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہ نہ میری عبادت یوں کیا کرو براہ راستہ آپ کو نہیں بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے بتایا تو بہت سے جزئیات ایسے بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جو دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے براہ راست معلوم نہیں ہوتے فی الحال فقر پھر اہل تفکر اہل اجتحاد اہل تدبر ان مسائل کو بیان کیا کریں یہ خود اللہ تعالی نے اس کا طریقہ فرما آگے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ اہل تفکر کون ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی کریم سیکھ کر آگے سکھائیں گے تو وہ عقل بھی ظاہر ہے کہ جمعن بھی تجربتن بھی کہ جو لوگ براہ راست کسی سے سیکھتے ہیں اس کی باتوں کو وہی وہ سمجھ پاتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا براہ راست بڑا بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ان کے بعد پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے پھر ان کے پھر ان کے پھر ان کے قیام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک دوسرے کی استادی شاگردی استادی شاگردی یوں سلسلہ قیام تک چلے گا اور اس سلسلے سے جو لوگ وابستہ رہیں گے وہ سرات مستقبل پر ہوں گے سیدھی راہ پر وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے رضی اللہ تعالی سے لے کر جو سلسلہ چلا آیا ان سے جو ہٹا گمراہ جو ہٹے گا گمراہ ہوگا وہیں سے اس کو اس ڈوری کو وہیں سے پکڑنا اس لیے فرمایا سراپ مست دن ہے سراپل مستق تیری عبادت ہم کیسے کریں تیری عبادت کے لیے یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے سیدھی راہ پر ہٹکنے نہ پائیں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ کفار بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ کے نصرانی کہتے ہیں اللہ کے وہ ہر شخص کا دعوی یہی ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو فرما دن سے راہ پر مستقیم سیدھی راہ پر چلا دے بہت سے لوگ اس, اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیدھی راہ دکھا دے یہ ترجمہ صفی نہیں ہے دکھانا کافی نہیں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو مکہ کی راہ دکھا دوں ادھر ہے ایسے دکھا دوں مکہ ادھر ہے ادھر ہی ہے تو کیا مکہ پہنچ جائیں گے دکھانا کافی نہیں بلکہ چلانا بھی کافی نہیں جا کر ادھر کو ایئرپورٹ کی طرف جا کر آپ کو وہ چلا دیا تجھے ایئرپورٹ چلا جائے ادھر کو پکڑ کے ادھر سے چلا دیا آگے تک دو چار فرانگ چلا کر واپس آ گئے آپ پہنچ تو نہیں پا رہے جہاز پر بٹھا دیا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جدہ میں اتر کر آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے اس دن سراپ المستقیم اس کے کامل معنی وہ ہیں اور اسی کو ملحوظ رکھ کر دعا کیا کریں رات مستقل پر چلا کر منزل تک پہنچا دے دکھا دینا کافی نہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بندے کو ویسے ہی دو راستے دکھا دیے گمراہی کا بھی دکھا دیا ہدایت کا بھی دکھا دیا ان ہدعین سبین ام شاہ ام کپور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے بحد نہ ہوں تعلی گمراہی کا بھی اور نیکی کا بھی تو اس کی مرضی ہے جدھر کو چلے کسی دن اثرات مستقیم نے یوں دل میں یہ بات بٹھا کر دعا کیا کریں یا اللہ سیدھی را سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیجیے تو کام چلے گا آگے رہی یہ بات کہ وہ سیدھی راہ ہے کون سی وہ ہر آدمی یہی کہتا ہے میں سیدھی راہ پر سے میں سیدھی راہ پر ہوں. میں راہ پر. یہ بات ہے درست. اتنے تین چار بیانات سے میں یہی آیتیں پڑھتا چلا آ رہا ہوں تو آج اس کا ذرا مطلب تو سمجھ لیں سیدھی راہ کون سی ہے یوں بھی فرما سکتے تھے سراب اللہ تعالی فرما دیتے ہیں میرا راستہ جو وہ سیدھا راستہ یوں بھی فرما سکتے تھے سراط پل قرآن. قرآن کا راستہ جو قرآن کہے گا ویسے کرنا یہ بھی تو ارشاد ہو سکتا ہے یوں بھی فرما سکتے تھے سراط اور رسولی میرے رسول کا راستہ سیدھا راستہ جو رسول فرما گا ویسے کرنا نہیں ایسا نہیں کیا اگر ایسا فرماتے تو وہی شیفان اپنا راستہ کہتا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ رسول کا راستہ ہے یہ جو میں کہتا ہوں یہ قرآن کا راستہ ہے اللہ تعالی نے پہلے یہ بات سمجھا دی جیسے پہلے آیت میں میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ قرآن کا راستہ وہ ہوگا جو رسول بتائے گا قرآن کے راستے کی تعین رسول کرے گا اور رسول کے راستے کی تعین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ کے بتائے ہوا راستے کو آگے امت در امت در امت, در امت, در امت در امت تابعین عین تابعین قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ موجود رکھیں گے جو سراعت مستقیم کی تفسیر پر نظر ہو تو سوچنے کی بات ہے سراط مستقیم کی تفسیر میں اللہ تعالی نے نہ تو سراف اللہ کہا کہ اللہ کا راستہ یا میرا راستہ یا قرآن کا راستہ یا رسول کا راستہ یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ ان میں پھر وہی تلوی سات ہوتی ہیں وہی دھوکے ہوتے ہیں وہی فریب کاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا سراۃ مستقیم کیا ہے سر یہ سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے لوگ وہ لوگ جو بتائیں گے وہ ہوگا سراط مستقیم آپ اپنے خیال سے قرآن کا راستہ ایک سمجھتے رہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ہم اللہ علیہم میں داخل ہیں وہ دوسرا بتا رہے ہیں تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہوگا آپ رسول کا راستہ ایک بتا رہے علیہم بندے یعنی صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ دوسرا بتا رہے ہیں تو آپ کا دماغ غلط ہوگا آپ کو سرات مستقیم وہی ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا جو صحابہ نے بتایا وہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ واضح طور پر شروع ہی میں سورہ فاتحہ میں جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے پورے قرآن کا متن ہے اس میں شروع ہی میں فرما رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو ہمارا راستہ قرآن کا راستہ رسول کا راستہ اگر متعین کرنا چاہتے ہو تو صحابہ سے پوچھنا صحابہ سے ہٹ کر نہیں کر سکتے صراط الذین ہو جائیے یہ ان بندوں کا راستہ ہمارے یہ بندے ہیں ان بندوں کے راستے پر چلو گے تو ہمارے راستے پر چل سکتے ہو ان سے ہٹ کر نہیں چل سکتے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے آگے اور تمبیخ فرما دی کہ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر جو لوگ چلیں گے وہ گمراہ ہوں گے غیر علم ان پر ہمارا وادب ہے وہ لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی راہ کو پایا وہ ہدایت پر ہیں جنہوں نے صحابہ کے خلاف کچھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اپنی آپل کو دخل دیا ان پر اللہ تعالی کا وادب ہوگا وادب اور وہ گمراہ دو مزید یہ کہ یہی مضمون کئی احادیث میں بھی ہے قرآن کریم کی تفسیر اور میرے راستے کی تفصیل حدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی وہ معتبر ہوگی جو صحابہ بیان کریں ان سے ہٹ کر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا قرآن سمجھنے کا یا حدیث سمجھنے کا تو وہ بات تو لمبی ہو جائے گی اور بھی آیات بھی اور اقادیش بھی غالباً میرا مضمون مستقل اس پر کہ شاد و قاری میں ہے یا یاس فتوا میں کہیں ہے جس کا نام ہی شاید یہی ہے نوجار حق اس میں زیادہ تفصیل ہے اب تھوڑی سی بات اس بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں لحاظ سے اگر دیکھا جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر قرآن اور حدیث سمجھنے کا آخری لحاظ سے بھی کوئی جباز نہیں اس لیے دنیا کا مسلمہ فائدہ ہے پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے تجرباتی لحاظ سے بھی آخری لحاظ سے بھی کہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے قرب ظاہر و قورب اس کا اثر ہوتا قرب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہتا ہو جو آدمی جتنا قریب رہتا ہے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے ساتھی کی بات زیادہ سمجھتا ہے ایک بات مشہور ہے کہتے ہیں کہ گونگے کی رمزیں اس کی ماں جانے بہت مشہور ہے گونگے کی رمزیں اس کی ماں جانے گونگا بچہ ہے تو ماں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے شارف شاری کرتا ہے ماں زیادہ سمجھ اس لیے کہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے ایک عالم حضرت ڈاکٹر عبد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا وہ ایک بار یہاں تشریف لائے تو ٹھہرے یہاں ہمارے یہاں صبح کو سیر کے لیے جب ہم نکلتے تھے گاڑی میں تو ان کو بھی میں ساتھ لے جاتا تھا کچھ روز وہ میری باتیں سنتے رہے اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے جو کم سے کم جس نے دس سال آپ کے ساتھ گزارے ہو بھی ابھی سیاح یاد نہیں ہے نا کو یاد ہوگا دس سال کا یا بارہ کا یا پندرہ کا آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا یعنی خاص خاص باتیں کچھ میری اصطلاحات ہیں خاص کی بات ہے نہیں وہ تو عام سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اور زیادہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح باطن اصلاح قلب مسائل فقیہ وہ تو زیادہ زیادہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ تو سب سمجھتے ہیں کچھ علما میں باتیں کرنے کی اصطلاحات تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے جو کم سے کم دس سال آپ کے پاس رہا ہو تو کیا مطلب وہ جو پاس رہتا ہے وہ اس کی باتیں سمجھتا اس کے اشارات اس کی اصطلاحات اس کی بات و بات تو بات, بات سمجھنے میں پاس رہنے کو داخل کر اس کو کہتے ہیں قرباح کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ قرآن کے بھی پاس رہتے تھے اور حامل قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی شہبت میں رہتے تھے قرآن کے پاس کیسے رہتے تھے جو آیت نازل ہوئی جو حکم نازل ہوا جب رقی نازل ہوئی تو وہ موجود ہوتے تھے انہیں ایک آیت کے بارے میں ایک ایک حکم کے بارے میں ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ آیت یہ حکم کس موقع پر نازل ہوا شان نزول کیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے تو بات سمجھنے میں اس کا دخل ہوتا ہے کہ کس موقع کی بات وہ موقع بدل جانے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے وہ تو تو قرآن کریم کے ساتھ رہنے والے تھے آیات کے شان نزول کو جانتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ حکم کس بارے میں ہے کس موقع پر ہے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے تھے جب آپ کچھ بیان فرماتے تھے تو آپ کے لہجے کو سنتے آپ کے چہرے کے حالات کو دیکھتے اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے بات سمجھنے میں ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھنا اس کا دخل ہوتا ہے چہرے کے تیوروں کو دیکھنا اس کا دخل ہوتا ہے آنکھوں کے اشاروں کا دخل ہوتا ہے چہرے پر بشاشت ہے یا وادب ہے اس کا اس پر اثر ہوتا اس کے بہت سے واقعات حدیثوں میں ایسے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کچھ بیان فرما رہے ہیں مگر جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کانپ اٹھے کہ یہ تو ہمیں تنبید فرما رہے ہیں ایک بار حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوری معاشی جو چاہو مجھ سے پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھو تو ایک دو شخصوں نے جن کا کوئی زیادہ ایسا قریبی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے ایسے بیکار سوال شروع کر دیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا مقام بلند تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دے کر ساما دیا یہ تم فرما رہے ہیں سب نے توبہ کی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسی لیے با صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی بات بہت تاکید سے بیان فرمانا چاہتے ہیں تو وہ یہ الفاظ کہتے ہیں اردو نائے ہو کلین یہ الفاظ بڑے عجیب الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت عینائی میری آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہی تھی چہرے سے سمجھ رہی تھی اس ارشاد کا مطلب کیا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش دی. میری آنکھیں اور زیادہ تاکید ہے نا یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میری آنکھیں میری دونوں آنکھیں سی مانا یوں ہے میری دونوں آنکھیں اس حدیث اس ارشاد کے وقت میں ارے ان کو مزہ کتنا آتا ہوگا میں تو ابھی تصور کروں ناقل کروں تو مجھے مزہ آ رہا ہے جن کی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آپ کے نور کو دیکھ رہی ہوں گی جس توجہ سے کتنا مزہ آتا ہو یا اللہ ہمارے مزے کو ہماری نقل کو بھی قبول فرما دے اور جنت میں یہی مزہ لینے کی حوث آتا فرما دے اللہ کرے جنت میں یہ مزہ لیا کرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دیکھ دیکھ کر جو صحابہ مزہ ان شاء اللہ آئے گا مزہ ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم سب سن کے محبت اور اطاعت پر خاتمہ فرمائے اپنی رحمت سے تو پھر وہ وقت دور نہیں ارے بہت قریب ہے دور نہیں ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ وہ مزے آئے اے حدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھی بڑی توجہ سے میں دیکھ رہا تھا میں سہنے آئے تھوں میرے کان میرے دونوں کان بلا واسفا حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجۂ مبارکہ کو سن رہے تھے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے پاٹو کہ جو غصے سے کہہ رہے ہیں حقیقت کہہ رہے ہیں یا استفاہ ہے کچھ پوچھ رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں اس کا تعلق متکلم کے لہجے سے ہوگا باہر کل بھی میرے دل نے آپ کے ارشادات کے الفاظ کو بھی معانی اور مفہوم کو بھی خوب جمع کر لیا خوب یاد کر دیا وہ کل پھر دوہرا دوں دہرانے میں مجھے مزہ آ رہا ہے اس لیے دل چاہتا ہے دوہراتے ہی چلا جاؤ الفاظ ہی ایسے پیارے ہیں وہ کل بھی میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہی تھی میرے دونوں کان آپ کے ارشاد مبارک کو سن رہے تھے اس لیے آپ کے الفاظ الفاظ ظاہرہ کو بھی اور ان کے معانی مفہوم اور مطلب کو بھی میرے دل نے جمع کر لیا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ شان تھی عبداللہ صحابہ کے رضی اللہ تعالی دوسروں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں اس لیے دین کا سمجھنا صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ نے پر معقوف ہے ان سے ہٹ کر جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو آگے ایک بات اور اسی مضمون کے ساتھ ملا لیں جو کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی طرف سے دین میں بدعات کو شامل کر رہے ہیں جیسے یہ ربیع البل کی بے دہات جو میں رات کی بے دہات بولا اور یہ بے جو لوگ ان چیزوں کو اور وہ مرنے کی بدحات مرنے پر جو بے کرتے ہیں اور کالا بکرا مالا الموت سے جان چھڑانے کے لیے کالا بکرا تو کالا بکرا تو یہ جو بدہات شروع کر رکھی ہیں ان کے بارے میں پہلے کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ اب پھر ذرا اس کو منوبد کر کے یعنی ذرا خون محفوظ مختصر اس کا خلاصہ محفوظ کر لیں تیلوں میں اتار لیں اللہ تعالیٰ تو یہ وہ یہ کہ کیا ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا یہ باتیں دین میں ہیں جب کوئی مر جائے تو دیگیں چڑھایا کرو کوئی بیمار ہو جائے تو ختم میں خاجنا کرایا کرو اور کالا بکرا دیا کرو ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو تو اپنا علم اللہ کے علم سے بڑھا رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں تھا ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا کرنے میں ثواب ہے اور یہ اسلام کا کوئی علم ہے دوسری بات ان کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ اللہ کو علم تو تھا مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرمایا تو بھائی اگر وہ اسلام میں داخل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں وہ رکن نہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ پر غرم کی نسبت آتی ہے وہ بات تھی کام کی مگر چھپا لی اللہ نے بھیجی نہیں یا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے راستے میں خیانت کی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے گراہی دے کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں جبریل علیہ السلام نے خیانت کی بتایا انہیں بیج پہ کاٹ گئے اور چھوڑ دیا آگے نورانی تو رانی کر کے وہ بتایا کریں جاری جب کہ جبریلا علیہ السلام بھول گئے آتے آتے راستے میں بھول گئے یا کسی شیطان نے تصرف کیا درمیان میں وی کا وی کے کچھ ٹکڑے کالے بکرے والے اور ختموں والے خانیوں والے ٹکڑے جو واہی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے کوئی شیطان جبریل علیہ السلام سے زبردستی چھین کر لے گیا ٹھیک ہے یہ نہ پہنچا دے آخر کیا کچھ تو بتاؤ گے سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو ہزاروں سال سوچ لو مجھے اس کا جواب چاہیے اس کا جواب کوئی دے کہ کیا قصہ ہے یہ یا اللہ کو معلوم نہیں تھا یا اللہ تعالیٰ نے اتارا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا تھا لے جانے کے لیے راستے میں جبریل علیہ السلام ہزم کر گئے یا بھول گئے یا کوئی شیطان اڑا کر لے گیا وہ کیوں دورے کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہیں پہنچی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں خیانت نہیں کرتے امین ہے اور کبھی بھی ہیں ان کو شیطانوں سے زبردستی نہیں چھین سکتا کبھی بھی ہیں امین بھی ہے آگے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام پہنچے ہوں انہوں نے آگے صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں پہنچائے اور اگر انہوں نے پہنچا دیے تو صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے تاب تک کیوں نہیں پہنچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد و خیانت کا یہ الزام آتا ہے کہ آپ نے خیانت کی اللہ کے پورے احکام نہیں پہنچائے کچھ بچا لیے تھے کہ بعد میں دوسرے کچھ لوگ آئیں گے وہ سمجھ آئیں گے خود بخود ہی براہ خود یہ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ ہمارا تو براہ راست تعلق براہ راست گمراہ پیر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تم لوگ تو یہاں احکام دیتے ہو اوپر سے علماء سے کتابوں سے ہم براہ راست عارش پر دے کر وہاں سے لے رہے ہیں عارش سے لے رہے ہیں ایسے مشرق ہیں یہ لوگ اگر ذرا سی ذرا سی دیر کے لیے اسلامک حکومت آ جائے ذرا سی دیر کے لیے تو سب درست ہو جائے مشکل تو یہی ہے کہ حکومت مسلمانوں کی تو ہے اسلام کے مطابق نہیں مسلمانوں کی بھی ایسے ہی ذرا ڈھیلی ڈھیلی بات ہے مسلمانوں کے اگر یہ مسلمان مسلمان بن جائیں تو حکومت خود ہی درست ہو جائے مسلمان ہی مسلمان نہیں بن حکومت کیسے درست ہو تو یہ آخر میں نتیجہ یہ کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہٹ کر دین میں اپنی کوئی ایجاد کرتا ہے اپنی بات نکالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلہ میں متوازی حکومت اپنی قائم کرنا چاہتا ہے دنیا بھر میں یہ دستور ہے پوری دنیا میں کتنا بڑا مجرم ہو کتنا بڑا مجرم ہو بڑے سے بڑے جرم کر لے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر جو متواز حکومت قائم کرے میں جس ملک میں جو حکومت ہے کوئی اس کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرے اس کو بغاوت کرے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا نہ سکتا اس لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہو بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت نہ لائے یہ نہ کہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے یعنی دین میں اپنی طرف سے داخل نہ دے خود مسائل گھڑ گھڑ کر دین میں داخل نہ کرے تو وہ مجرم تو ہے مگر باضی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مگر یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ یہ ثواب ہے ایسے ثواب ہے یوں ثواب ہے ایسے کرنا ثواب ہے ایسے کرنا ہے ایسے یہ دین ہے وہ دین ہے اپنی باتیں بنا بنا کر جو اللہ کے حکومت میں داخل کرے اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت بنا رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہے ان کا علم خدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے جو اپنے علم کو اللہ کے علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ قرار دے گا اور ان کے بتائے ہوئے حکام کے ساتھ ساتھ اپنے احکام بھی ناقض کرے گا بتائیے وہ بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک کرے وہ تو خود ہی شریک ہو رہا ہے خود اللہ کا شریک ہو رہا اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منصف اور فرمائے کل بےدات ہر بے گمراہی اور ہر ایسی گمراہی جہنم میں لے جاتی یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراط مستقیم پر قائم رکھ مرتے دم تک سرات مستقیم وہ اللہ کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا متعین فرمول کا راستہ یہ وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ, اس پر تعالی اب لیجئے دوسری آج جو ساتھ ساتھ پڑھا کرتا ہوں قُل صبح ممبئی میں انامل المشری کی گویا پہلے ایک سوال قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں جب کوئی چیز سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ اوقافر قلب سمجھنے سمجھانے میں وہ زیادہ تر کچھ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے ایسے کسی کو بات بتا دیں تو اس کا زیادہ ادھر توجہ نہیں ہوگی پہلے سوال کریں پھر جواب دیں توجہ زیادہ ہوگی تعلیم الاسلام بچوں کی کتاب دیکھی ہے نہیں پہلے ہے کہ وہ سوال ہے برو کے کتنے فرض ہے پھر وہ جواب دیتے اور وہ پکی روٹی اگر کہیں مل جائے پکی روٹی میں نے منگوائی تھی ایک بار اب تو وہ کچی روٹی بھی نہیں مل رہی تو پکی تو کہاں سے ہے بہت اچھی کتاب ہے بچپن میں قصبے کی لڑکیاں اور عورتیں ہماری ماردہ مرحومہ سے دین کی کتابیں پڑھا کرتی تھیں تو اس زمانے میں ابھی بہشتی زیور کا چرچا بہشتی زیور ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا اس سے پہلے کی بات تو بہت مستند کتاب تھی پکی روٹی پنجابی زبان ہم بچے تھے تو کچھ کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے بول کہیں کہیں سے لڑکیاں کچھ پڑھتی ہوئی اور تو ہمارے کان میں بھی بات پڑ جاتی تھی ایک بات بڑی آتی اگر وہی وہی بات اگر دل میں اتر جائے تو بیڑا پار اس میں اسی طریقے سے ہے پہلے سوال پھر جواب سوال جواب تو اس میں پہلے سوال کیا ہوا تھا جے کوئی پوچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے کہ کھلوتا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھڑا ہے دیکھیں کیسے طریقے سے اکابر نے بزرگوں نے پہلے علماء نے کیسے کیسے طریقے سے امت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بات سمجھ میں آ جائے جے کوئی پوچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھلوتا ہے اگر کوئی تجھ سے پوچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو آخری بیٹھا ہے کھلوتا نہیں کہ ٹور نہ منگے تو تباب میں کیا کہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے میرا ایمان بیٹھا ہوا ہے کیوں اگر کھڑا ہوگا تو کوئی چلا جائے پھر کیا ہوگا اگر ایمان جس کا ایمان کھڑا ہے وہ خطرے میں ہے پھر گیا سمجھو ادھر جا ادھر گیا جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کو مضبوط پکڑا ان کا ایمان بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پکا ایمان سا قبل اور باتیں انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی جن تک پہنچائے گی ان شاء اللہ وہ کبھی بیک نہیں سکتی اور جنہوں نے صحابہ کی رسی کو چھوڑا ان کا ایمان کھڑا ہوا ہے اس نے کہہ دیا ادھر بھاگے جا اس نے کہہ دیا ادھر بھاگے جا اس نے کہہ دیا تیجا کرنا سواب ہے ادھر بھاگے جا اس نے کہہ دیا پانی کرنے کا پڑا سواب ہے ادھر بھاگے جا اس نے کہہ دیا اب وہ سورج پڑھ لی جائے تو اتنے ہزار مردے زندہ ہو جاتے ہیں وہ دربھا گے جاؤ کچھ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا یہ جس کے ہزاروں خدا ہوں ہزاروں خدا تو اس کی نجات ظاہر ہے کیسے ہو سکتی ہزاروں خدا جن لوگوں نے بنا رکھا مصیبت میں ہے جان کس کس کو دین دل مصیبت میں ہے جان یاد کر لی میں, میں کبھی اشعار یاد نہیں کروا کرتا ہوں مگر اس کے لیے وسیعت کرتا ہوں کہ یہ شعر تو یاد کر لے مصیبت میں ہے جان کس کس کو دین دل ہزاروں تو دل بھر ہیں اور ہم اکیلے ہزاروں تو دل بھر ہیں اور ہم اکیلے مصیبت میں ہے جان کس کس کو دین دل ہزاروں تو دل بر ہے اور ہم اکیلے ارے کیا کریں بو نہ ناراض ہو جائے بونا ناراض بو نہ ناراض ہو جائے بونا ناراض ہو جائے ہزاروں تو دل بر ہے اور ہم اکیلے مصیبت میں ہے جان کس کس چاہتے ارے اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کا بندہ جو بن جاتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں بنتا سکون ملے گا سکون اگر یہ تو ایک رضا کی فکر تو اس ایک کو راضی کرنے کی فکر اور اگر یہ فکر کہ کوئی ناراض نہ ہو تو اسی کی فکر کہ وہ ناراض نہ ہو ہونے کو تو یہ شعر ہے جو میں نے بتا دیا اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا براب اللہ ارے واہ میرے اللہ کیا کہوں کیا کہوں اپنا ہی تو کلام ہے اللہ کا اپنا ہی تو کلام ہے خود ہی تو بولنے والے ہیں خود ہی مثالیں بیان فرماتے ہیں خود ہی عجیب عجیب مضامین بیان فرماتے ہیں سا ساتھ تبدیل کرتے جاتے ہیں لارا بل مثال دیکھو متوجہ ہو کر سنو آج اس موقع پر اللہ ایک عجیب مضمون بیان کرتا ہے عجیب مضمون پہلے کہہ کر متوجہ کر کے اللہ ایک عجیب مضمون بیان کرنے لگا سن لو بارہ بول رنگ و الگ سلم راج ال ارے حقل مندو حقل مندو آکل سے سوچو ایک غلام ہو اور کئی مالکوں میں مشترک ہو مالک اس کے کئی ہیں غلام ایک ہے کوئی ادھر سے کھینچتا ہے کوئی ادھر سے کھینچتا ہے ادھر سے کھینچتا اس کو راضی کرتا ہے تو وہ ناراض اس کو راضی کرتا ہے تو وہ ناراض وہی بات آگے نا وہی شعر والی وہ اسی کا تو ترجمہ ہے وہ ہزاروں تو دل بھر ہیں اور ہم اکیلے مصیبت میں ہے جان. مصیبت میں ہے جان یہ لوگ دنیا میں عذاب میں مبتلا رہتے ہیں مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل ہزاروں تو دل پر ہیں اور ہم اکیلے میری جان ایک وہ کہتا وہ کہتا دراؤ وہ کہتا, اے دراؤ،, وہ کہتا اے دراؤ اگر اس کے تو ہزار لاکھ ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی وہ راضی نہیں ہو وہ راضی نہیں ہو فیہ برابر کی سون ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک کئی ہیں اور مالک بھی ایسے کہ مروبت سے کام لینے والے نہ ہوں بلکہ راج اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی کا غلام یا اللہ تو ان سب کو ایک ہی کا غلام بنا لے. صرف اپنے غلام بنا لے اپنے غلام بنا لے اپنے غلام بنا لے یا اللہ تو غیر کی غلامی سے ہماری حفاظت ہری دستیا نہیں مجھے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے پہلے جس کی نثاز بیان فرمائی وہ کبھی سکون میں نہیں ہوگا اور دوسرا شخص وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا پہلا کبھی سکون میں نہیں ہوگا دوسرا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا تو کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی الفر اللہ اللہ کہتے دیکھے میری ہم میری حمد و تنا ادا کروں میں کیسے کیسے مضامین سے تمہیں باتیں سمجھاتا ہوں بس اکثر ام میں تو بڑے عجیب انداز سے سمجھاتا ہوں مگر یہ بندے پھر بھی نالائے یہ سمجھتے نہیں اکثر پھر بھی نہیں سمجھتا الحری سبھی ہاں تو پہلے سوال اور وہ پکی روٹی کا یاد کر لیا وہ بیٹھا رہے. ایمان اگر کوئی پوچھے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو یہ کہا کرو کہ بیٹھا ہے بیٹھا ارے کہیں اگر کھڑا ہو گیا تو توڑ دیں دیر وہ کہیں چلا جائے گا کھڑا نہ رہتے دو ایمان کو بٹھائے رکھو بیٹھنے کی تصویر سمجھ گئے صحابہ آئے رضی اللہ کا عنہ کا دامن مت چھوڑو اس کا ایمان بیٹھنا سے ذرا بت کے ذرا بت کے تو اس کا ایمان کھڑا گیا پھر بولنے اونٹ بیٹھا رہے گا تو بھی نان بیٹھا ہوا کیا کھڑا ہوا بھاگ آتے ہوئے پھر اس کا پکڑنا دشوار ہو جاتا ہے فلحید ہی اللہ تعالیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے گویا ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تیرا راستہ کون سا راستہ ہے اب اس کا جواب دے رہے ہیں آپ فرما دیں حج ہی سبی یہ میرا راستہ ہے یہ اب یہ کیا کہ تبعانی تو صرف یہ نہیں فرما دیا کہ اللہ کا راستہ وہی ہے جو قرآن میں ہے اللہ کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اللہ کا راستہ وہ جو قرآن نے بتایا ہے اللہ کا راستہ وہ جو میں نے بتایا یہاں تک بھی نہیں اللہ کا راستہ وہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں میرے صحابہ بلا رہے ہیں میں بلا رہا ہوں اور میرے صحابہ بلا رہے ہیں یہ ہے اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں فرما دیا کہ میں بلا رہا ہوں میں اور میرے صحابہ الا بسی ہوا ساتھ یہ بھی فرما دیا الا وسی یہ جو راستہ میں بتاتا ہوں اور میرے صحابہ بتائیں گے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جیسے تم آپس میں کہ وہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ایسے ون یاد باتیں نہیں ہیں بسی سے بتا رہا ہوں بسی عم پکی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن جیسے روشن ہوتا ہے روشن ادا نور ہے اولا نور نور کی باتیں بتا رہا ہوں جس میں کسی شک و شعبہ کی کوئی گنجائش نہیں میرے بعد لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ کھڑے ہو کر سلات والسلام سلام پڑھا کرو وہ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ اذان سے پہلے سلات والسلام اسلام کرو وہ آئیں گے جو کہیں گے ادان کے بعد پڑھا کرو وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ اکٹھے ہو کر پڑھا کرو وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ چل چلا کر پڑھا کرو وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ اشال صاحب کی بیگیں چڑھایا کرو خوشیاں منایا مرنے پر خوشیاں منایا کرو میری امت میں وہ لوگ بھی آئیں گے مگر خبردار سن لو اللہ کا راستہ وہ ہوگا جو میں بتا رہا ہوں میرے صحابہ بتا رہے سے ہٹ کر کچھ کرے گا وہ شیطان کے راستے پر علیہم ہیں, ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے اللہ کا قہر ہے اللہ کا عذاب ہے وہ گمراہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر جیسے آپ گئے پھر پھر مر گیا وہ دیکھ چڑھی درآپ بھاگیں گے اور مسلمان کو تباہ اب یہ قصہ سن لیں وہ ارے وہ مسئلہ تو اچھا یہ آج ابھی تھوڑی سی بات ہوئی بسحان اللہ بصیر طبے والی میں اور میرے صحابہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں صحابہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں وہ اپنا دین میرے لیے ہوئے دین میں ٹھوس رہے سبحان اللہ میں شرک سے پاک ہوں میں شرک سے پاک ہوں جو لوگ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے اپنے راستے اختیار کر کے میرے دین میں کسیڑ رہے ہیں وہ میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو شریک کر رہے ہیں رشتے دار ناراض نہ, نہ ایک مولوی کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا اللہ کے بندے وہ مولوی وہ تھا بھی میرا شاگرد او مولوی اللہ کے بندے تو سنت کے مطابق اسالاب کر سنت کے مطابق اس کی ماں مر گئی تھی تو کتنا سمجھا سنت کے مطابق تجھے اللہ کا بتایا ہوا راستہ کیوں پسند نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تجھے کیوں پسند نہیں آتا تو بالاخر اس نے یہ کہا کہ یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے رشتے دار لا لاراض ہو جائے گے بس کوئی بس سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کی خاطر دوستوں کی خاطر جو کرے گا وہ میرے ساتھ ہم کو شریک ٹھہراتا میں شرک سے پاک جن کو جو شریک ٹھہراتے وہ قیامت کے روز انہیں کے ساتھ جائیں گے جدر کو وہ ادھر کو وہ سارے ایک دوسرے ہاتھ پکڑے جائیں گے وہاں بھی شاید وہ دہے بہ تلاش کریں گے جدھر کو دیکھ جہنم میں کوئی دیکھ کر دی جائے گی تیزیں چالیجیں جائیں ساتھ ہی ساتھ بڑی جلدی جہنم میں جائیں گے جہنم میں اگر دیکھ لی نا دروازے پر فرشتوں نے ان کو وہ رسوا کرنے کے لیے دے کے رکھ کہ جہنم میں جانا قبول اگر وہ قورمہ میت کا نہ جائے قورمہ نہ جائے قورمہ وہ نہ جائے جہنم میں چلے گا کوئی بات نہیں قورمہ تو مل جائے سبحان اللہ اللہ شریکوں سے بات ہے میں المشریکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارے میرے عشق کو محبت کے دعوے دار ہو میں مشرق نہیں تو تم مشرق کیوں بن تو انا من المشریکین اللہ کے رضا کے مقابلے میں پوری دنیا کی رضا کو میں ٹھکرا رہا ہوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا نہ کسی دوست کو نہ بیٹی کو نہ اولاد کو نہ کسی کو کسی کو شریک نہیں کر رہا تو تم میری امت کہلا کر کیسے شریک کرو میں انمر تو جو صحابہ کے راستے پر نہیں چلے گا وہ مشرک ہے غیر کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ تو اب وہ مسئلہ جو گزر میں نے وہ تب مسئلے کی وضاحت سن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے خاندان میں کسی بے کا دستور ہو مرنے کے بعد تیجے چالیس میں وغیرہ اور کل وغیرہ اور خانیاں وغیرہ کرنے کرانے کا دیگیں چڑھانے کا دستور ہو جس کے خاندان میں توجہ سے سنے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اگر اس نے وسیت نہیں کی اس پر یہ وسیعت کرنا فرض ہے کہ میرے مرنے کے بعد اسال طباب کریں ضرور کریں میں محتاج ہوں طواب اس عال کا اجتنا نہیں ہے مگر اللہ کے لیے کریں اس طریقے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر. اس طریقے سے کریں لوگوں کے بہکانے میں نہ آئیں اس پر یہ وصیت کرنا فرض ہے جو وصیت نہیں کرے گا اس کو بھی خبر میں آداب ہوگا یہ دے گے کھا رہے ہیں خبر میں فریش اس کی پٹائی لگا رہے ہیں تو نے وسیعت کیوں نہیں کی تھی تجھے معلوم تھا کہ تیرے مرنے کے بعد یہ لوگ شرک کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مقابلے میں اپنے راستے اختیار کریں گے تجھے معلوم تھا تو آنکھوں سے دیکھتا رہتا تھا پورے خاندان میں تو نے وصیت نہیں کی آج وہ تو دے گے کھا رہے ہیں اور تیری ٹھوپائی اب جان تو درست دوستوں خوب پٹائی حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر جب گھر والے چیخ چیخ کر چلا چلا کر روتے ہیں تو قبر میں فرشتے ان کی ٹھکائی لگا لگاتے رو رہے ہیں یہ رو رہے ہیں اس کے گھر والے ٹھکائی اس کی لگ رہی ہے خوب پٹائی خوب پٹائی ہو کہ جہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ برائی تو یہ کر رہے پٹائی اس کی کیوں ہو رہی ہے حدیث بتا رہے بخاری کی حدیث میت پر عذاب ہوتا ہے پٹائی لگاتے ہیں فرشتے کیوں تیرے گھر والے کیوں رو رہے ہیں پٹائی اس کی کر رہے ہیں تو بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ گناہ تو گھر والے کر رہے ہیں اس کا کیا قصور اس کو, اس کو کیوں عذاب ہوتا ہے حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کو معلوم تھا کہ روئیں گے تو روکا کیوں نہیں وصیت کیوں نہیں کی وصیت کرنا اس پر فرض تھا اس نے وصیت نہیں کی تو گویا یہ جی خود راضی تھا کہ ہاں بعد میں مجھ پر روئیں کس لیے آداب ہوا تو نے وصیت نہیں کی اب تیری خبر ہم لیں گے وہ جب مریں گے تو ان کی خبر تو بعد میں تیری تو ابھی لیں گے کیوں وصیت نہیں کی بالکل اسی طریقے سے جس کو معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مثال سلاف سنت کے مطابق نہیں کریں گے دیگیں چڑھائیں گے خانیاں ہوں گی کیجے ہوں گے کل ہوں گے چالیس میں ہوں گے دس میں ہوں گے برسیاں ہوں گی جس کو معلوم ہو کہ ہوں گی میرے خاندان میں ہو رہی اگر وہ وصیت نہیں کرے گا ان نئی تیار رہے وہاں کیسی پٹائی ہوتی اور کھانے والے یہ سوچ دیا کریں کہ ہم تو دے گئے کھا رہے ہیں تو اس کی پٹائی ہو رہی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ابھی اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں جن کے ہاں ایسی رسمیں ہوتی ہیں بدعات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا جا رہا آج ہی مصیحت ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں اور ایک خاتون کا قصہ بھی بتا تم شاید کچھ عبرت برت ہو جا ایک گڑیا نے میرا دھیان سنا تو کیسے کیسی سن لی اسی قسم کا جیسے یا اس نے اپنے نوازوں کو بلایا اور بھی اولاد نہیں تھی نواسے تھے جس گھر میرے سب کو بلایا میرے مرنے کے بعد خامیہ مند کرنا پیجا چالیسواں سنت کے مطابق سنت کے مطابق سارے فواب کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ وقت ختم ہو گیا ویسے تو سب جانتے ہی ہیں یہ جانتے سب ہیں مانتا کوئی نہیں جانتے سب ہیں کہ سنت کیا ہے ان کو تو کھانے کی حوض ہے کھانے ہڈیاں اوترے ہڈیاں اس کے فور میں چاہیے فور قورمے سب کو معلوم ہے کہ سنت کے کی مطابق کیا ضروری ہے بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان میں وہ بتا دوں گا تو فی الحال تو یہ کہ اس نے کہا سنت کے مطابق اسال کرنا دے گے مت چڑھانا لباس نے کہا کہ ہاں نانی امی ٹھیک ہے بالکل ہم ایسے ہی کریں وہ پھر کہتی مجھے تو ہم پر یقین نہیں جہاں دو چار تمہارے رشتہ دار بازو چڑھا کر آ گئے اور جہاں انہوں نے کہا تھکاوٹ دے گئے تو تمہیں پھر وہ مربت غالب آ جائے گی شرم آنے لگے گی پھر کہیں چلئے ویسے تو یہ چھوڑتے نہیں ہے گد جمع ہو گئے چلئے کتا بھونکنے لگے تو ہڈی دے دو یہ مسل مشہور ہے کتے کے بھونکنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں ہڈی ایک ڈال دو اس کو وہ ادھر لگ جائے گا آپ کی جان چھوڑ دے گا وہ پوریا اللہ تعالیٰ اس کی مفرت فرمائے انتقال ہو گیا بہت ہوشیار تھی دیکھ ایک بیان میرا سونا جن کے دلوں میں صلاحیت ہوتی ہے ایک بات بھی اثر کر جاتا اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی فما عن سارا قرآن پڑھ جاؤ ایسے ہزاروں قرآن اللہ نازل کر دے جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے ان کو ہدایت نہیں تو ایک بار وہ سن کر اس نے کہا کہ نہیں نہیں تم تو کر کے چھوڑو گے وہ کہہ رہے ہیں نہیں نانی نہیں نہیں کریں گے وہ کہتے کہ نہیں تم تو کرو گے اب تو کہہ رہے ہو کہ نہیں کرو گے مگر جیسے آگے کٹے ہو کر حملہ کر کے تو وہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں جیسے ابھی کا قصہ ہے کہ اتو قبرستان ہو اس کو دفنا کرو اور ادھر پہنچ گئے کھانے کے لیے جب تک کھائیں گے نہیں گھر دھرنا مار کر بیٹھ گئے جب تک کھائیں گے نہیں نہیں جائیں گے یا اللہ اس قاب میں ایمان نہیں تو کم تم سے کم غیرت ہی دے دوں کچھ غیرت آ جا غیرت وہ تو, تو ان کا آدمی مرا ہو یہ بیٹھ جاتے ہیں دھرنا مار کر کھانے کے لیے میں نے ان سے یہ کہا تھا شاید <سحر> یہ یا بعد میں تھا کہ ان کو ادھر بھیج دے میں کچھ کھلا پلا دوں تھوڑا بہت تو میں جو کھلاتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے کیا کھلاتا مگر بھرا ان کو یہ کہیں کہ ادھر گئے چڑھی آئندہ اگر کسی کے گھر پر ایسے جمع ہو جائے مردار خور تو ان کو یہ کہا کریں دار دیپتا کا پتہ بتا دیں کہ وہاں بہت عمدہ کھانے تیار ہیں دے گئے تیار پڑی ہوئی ہے ان کو لڑ ایسے راستے میں بھی ارالیں ٹپکاتے آئیں بھاگے بھاگے جب جائیں تو دیکھیے کیسا کھلا کریں وہ نانی کہتی ہے کہ نہیں تم تو پھر کھلاو گے دے گے وہ کہتے کہ نہیں اور یہ بس یہ مانتی نہیں اطمینان نہیں ہو رہا جانتی تھی اسے مسلمانوں کے حالات تھے بال آخروش نے یہ کہا کہ ٹیب ریکارڈ لاؤ اس میں میری بصیت بھرو بھرنے کے بعد مجھے سناؤ تو مجھے اطمینان ہو سکتا ہے اب وہ سارے ٹیبر کارڈ لائے پھر اس نے بصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی خوانی نہ ہو کوئی دیکھے ویگے نہ ہو جو طریقے سال اس وقت سب سنت کے مطابق کریں وہ سارا بھر لکھ بات کا سناؤ بھی معلوم نہیں بھی ہے یا نہیں بھرا اتنی محنت کی اس گڑیا اللہ تعالیٰ اس کی مذہب فرمائیں تاراجاد بران فرمائیں اور ان کے ان حالات کو اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے درس عبرت بنا دیں یا اللہ اہ دن سرا پرمستیم دعا یہی دعا آخر وہ کر دیں اہ دن سراپ المستیم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طور پر سراح المستقیم المغضوب سراف المستین یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے اطاعت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنے صحابہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی روزی اللہ تعالیٰ کی کا اتباع اور اطاعت ہمارے پورے حالات کو اصلاحات مستقیم مطابق وصل اللہم و بارک و سلم کے مطابق بنا لے وصلی اللہ وبارک وسلم کے بارس کے محمد